الرحمٰن رحیم آج سپتمبر انیس سو اڑسٹھ کی سات تاریخ ہے اور ہم پچیس بی گلبرگ میں پرویز صاحب کے مکان سے جس کی یہ آواز آپ سن رہے ہیں شام کے چار بجے مجلس قلم دران اقبال کی اجلاس میں جاوید نامے کے استعری کے لیے جمع ہوئے ہیں یہ سلسلہ دو سے جاری ہے بڑی عمدگی سے چلا جا رہا ہے ہم آ چکے تھے کہ زندہ روز محکمات عالم قرآن کے متعلق پوچھتے تھے اور افغانی جواب دے رہا تھا کہ محکمہ عدم قرآن کی کیا کیا کتنے ہیں پہلی چیز کی سے کے آدم اسی میں عورت کے متعلق آگے کی بات اور اب دوسرا جو ہے مقام وہ ہے حکومت علاحی بہت عمدہ یہ چیز آئی ہے سامنے یہ وہ مقامات ہیں جہاں جب قرآن کے مقابل کی جاتی ہے تو بڑا عمدہ چلا جاتا ہے بندۂ حق یعنی وہ جو یہاں حکومت خداوتی قائم کرنے والے افراد ہیں وہ ہیں بندہ حق بے نیاز از ہر مقام کیا بات ہے سر یعنی یہ وطلیت کی چار دیواریاں یہ ساری ایک لفظ کے اندر ختم کر کے رکھ دی ہے نا اس نے اور دوسری چیز جو ہے ملوکیت ملوکیت کی ہر شکل ختم کر دی میں غلام او را نہ او کثرا غلام اور یہ کیفیت یہ نہیں کہ اس مملکت کے سربراہ کی ہوگی بلکہ ہر فرد جو ہے اس مملکت کے اندر رہنے والا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ آ, جی, یعنی اب اس دور میں آگے بھی سٹی آف دی مین جیسی کتابیں نکل رہی ہیں کہ ارتھ جو ہے وہ سٹی آف دی مین ہے چودہ سو سا سال پیش کر یہ چیز جو تھی قرآن نے کہی تھی के کہ آدمی کے لیے یہ है सारा جو ہے سارا قرۂۂ ارض آدمی کا گھر ہے اور حضور نے جو فرمایا تھا کہ قرہۂ ارض میری مسجد ہے یہ وہی چیز تھی حدود و ثغور جو وطنیت ہے देते کہ آپ لگا کے اور تقسیم کر رہے یہ بالکل غلط چیز ہے وہ دے لیں ہر مقام اور یہ جو چیز ہے غلامی جو ہے کسی قسم کی میٹنگ نہ ہو نئے غلام اڑا نہ ہو کثرا غلام پہلا اسے ڈاکٹر ہم نے بھی دیا ہے بندہ حق مرد آزاد سیری سی بات ہے اسے نو بعد وہ ختم کر دیا بندہ آزاد اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اور نقصان بھی کوئی نہیں ہوتا کر کے انسانیت کا یہی چیز تھی جو قرآن نے کہی ہے عبادت نبی وسلم کے متعلق وجہ اسلام اللہ کا نت جتنی بندشیں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں انسانیت کو یہ ان کو توڑ دے گا جن گوجوں کے نیچے انسانیت دبی ہوئی ہے ان گوجوں کو اٹھا دے گا اور فرق کے رقبہ جو ہے یہ مومنین کی صفت بتائی ہے کہ یہ دنیا کے اندر غلامی کی ہر نوع غلامی جو ہے اس کی زن کو توڑ کے یہ جس کا ترجمہ ہے غلام آزاد بنانا کر دیا غلامی آج کل نہیں ہے تو آزاد کیا کرائیں اصل میں یہ چیز ہے کہ جس قسم کی بدنیں بھی انسانیت کے اوپر کہیں پڑی ہوئی ہیں ان تمام بندنوں کو توڑ کے گر دے گا فرق کیا رقبہ بنتا ہے ہاتھ مرد ہے آزادست کو بس ملک کو آئینش خدا دادستو بس یعنی ملک میں اس کا اپنی ملک نہیں ہے خدا داد اور آئین جو اس ملک کے اندر ہوگا وہ اس کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہوگا وہ خدا کا دیا ہوا آئین ہوگا اس کے اندر رسم و راہو دینو آئینش جس کو خوب و تلخو نوشینش حق معیار ہی بدل گئے سارے کس چیز کے لیے کیا طے کرنا یہ ساری چیزیں طے ہوئی ہوئی ہیں ڈٹرمل ریالٹی جو اس کے پاس ہے وہی کی شکل میں وہ یہ ساری چیزیں ڈٹرمن کرے گی اور یہ دو سے رگڑے تو بس کیا بات ایسا کہ کیوں حق کی کیا ضرورت پڑے گی اصل انسانی تو اتنی بڑی شرخ و مجہب کی مالک ہے قرآن اس کی بڑی تعریف کرتا ہے وہ کیوں نہیں اس مقصد کو پورا کر سکتی اس لیے کہ اصلیں خود بھی راسل از بہبود ہے ہر فرم کی اصل اس کے, کے بہبود کی سوچ سکتی ہے اس کا فنکشن یہ ہے یعنی یہ تنقید نہیں ہے اصل کی جیسے میری آنکھ جو ہے وہ میرے لیے دیکھ سکتی ہے آپ کے لیے نہیں دیکھ سکتی اسی طرح سے میری عقل میرے محبوبی کو سوچ سکتی ہے کسی غیر کی محبوبی کو سوچ نہیں سکتی اس لیے کہ یہ اس کے ڈومین سے آؤٹ سائڈ کی بات ہے नहीं کی بات نہیں ہے اگر یہ کہنے دے کے کہ ساتھ دیکھیے نا یہ عقل جو ہے یہ تو آپ ہی کے لیے نہیں ہے آنکھ جو ہے آپ ہی کے لیے رہ گئی دوسرے کے لیے تو نہیں ہے اس لیے ووٹ اس کو یہ تو سوال نہیں سو دے خود بیند. نبیند اور رہیے حقندرگاہ باقی اتنا ہی فرق ہے وہ اصل کُن ہے اصل کی تنقید نہیں ہے کیونکہ وہ یاد رکھ دیجیے یا کاٹ دیجیے رہیے حق دین دے سو دے ہمگاہ کر دو بہ رب دل اندر سل ہو ہم اندر مساف دونوں مساف جانے جانتی ہے قاہر عامر کے باشرت پختہ کر اب قوانین گرد خود بندک کے بس وہ لاگ بناتا جاتا ہے اور وہ ہر چیز اکارڈنگ ٹو لا ہوتی ہے تو جو اس نے کرنا ہوتا ہے اس کے مطابق پہلے سے پہلے لا بنا لیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ یس ایوری تھنگ از بنگ اکارڈنگ ٹو لا یہ کاہری کی ماڈرن شکل ہے مہذب شکل ہے یہ کاہری کی کرتا کیا ہے وہ جرلا شاہی تیز چنگو دودگی. ہوتا تو وہ یہ ہے بعض کی طرح سے ناخون بڑے تیز چھکا مار کے لینے والا کرتا کیا ہے وہ انمو کو ڈا کے تو اپنی کیبنیٹ میں بنا لیتا ہے جی باغ شاہی جُر رہا اور کو کہتے ہیں تو وہ کرتا ہے کہ وہ یہ جتنے ممبلے ہیں ان کو لا کے اپنی کیبنیٹ میں وزیر بنا لیتا ہے اور پھر کیبنیٹ ڈیسیجن ہوتا ہے اس کے بعد کاہریا دستوری دستور اس طرح سے وہ اس کیبنیٹ کے ڈیسیجن سے اپنی کاہری کو آئن اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق بنا لیتا ہے لا اینڈ کانسٹیٹیوشن اس کو دے دیتا ہے اور ہوتا اس میں کیا ہے بے بصیرت سرمہ باغ پورے دیہات ایک اندر دوسرے اندھے کو سرمہ دیتا ہے <laughs> ایسے دینے والا غیر تو جو دیتی اندا ہونا یا اندھے کو سرمہ دینا تھا چیز تو یہ اور پھر دینے والا خود بندہ ہو <laughs> اس کے یہ ہے اس دورے آواز کی سیاست <laughs> ہاتھ لے آئین و دستور ملوک بہ خدایاں فردا دہ کا بس یہ ہے سارا محسوس اس کی ساری سیاست کا کہ یہ لینڈ لارڈ جو ہے موٹا ہوتا چلا جائے گا زان بے تکلے کی طرح سروختا چلا جائے گا تکلا اور اس کے بعد اب قاہری کے بعد ڈیموکریسی وائے بر د سور جورنگ مردہ تر شردا اب سور پر بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ مردوں کو جلانے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نتیجہ اس کا ہوتا ہے کہ مردہ مردہ کر نہیں کر کے رہے ہیں یہ اوکا چوہ رہے گر گرد, گرد اگ امن بر تختہ خود سیدھا نرم یہ شوک باز یہ آسمان پرانے زمانے میں شاعری ہماری یہ آسمان کو کہتی ہے نا گردش فلک سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے یہ فلک ہے جو کہ یہاں کی قسم سے طے کرتا ہے تو وہ اس نے تلو یہ دی ہے کہ جیسا اس سے پیشتر یہ گردش آسمان یہ کچھ کیا کرتی تھی اب ان شوک بازوں کی کیفیت یہ ہے کہ شطرانج کی برساخت سامنے ہوئی ہے اس پہ یہ لکڑی کے مورے رکھنے کی بجائے مختلف قومیں رکھی ہوئی بیٹھے ہوئے ہیں اور شطرنج پہ ان کی چالیں چالتے ہیں جیسے کہ مغلیہ خاندان کے زمانے میں وہ مورے وہ لکڑی کے نہیں رکھتے تھے نا وہ تو غلام اور لونیاں وہ رکھتے تھے نا ان کو چلاتے تھے تو یہ یہاں اب انہوں نے اپنے شطرنج کی وساخ پر دنیا کی مختلف قوموں کو بٹھا رکھا ہے شاطرہ این گنجور رنج بار ہر وما اندر کمی میں یا گھر طرح دو چیزیں ہوتی ایک تو یہ کہ ان کے اندر سے ایک تو ہے وہ دولت سمیٹ کے لیے چلا جاتا ہے دوسرے وہ گارے ہیں جن کی دولت سمٹتی چلی جاتی ہے تو وہ ان کے حصے میں رنجی رن جاتا چلا جاتا ہے وہ گنج سمیٹتے چلے جاتے ہیں وہ دوسری قوم جو ہے جہاں یہ ویڈیوزم کری جاتی ہے وہ غریب سے غریب در ہوتے چلے جاتے ہیں تو امیر اور غریب قوموں میں تو یہ ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف بھی یہ ستاری جذبات میں لڑ رہے تھے روس امریکہ کی گھاٹ میں امریکہ روس کی گھاٹ میں دونوں غریبوں کا مال نہ توڑنے کے اندر ساری یہ چیز سیاست دیسی ایک شیر کے اندر اس میں آس بار گفت سروے دل بھرا پرانی بات تو یہ تھی نا کہ وہ گفتہ آئے ڈر حدیث بیگ رہا کشترا بادشد کی سر دل براہ گاہ در حجی سے ڈائریکٹلی بات نہیں کرنی چاہیے وہ کہتے نہیں وہ زمانے چلے گئے بات کھلی کھلی ڈائریکٹلی کرنی چاہیے کہ ماں بتاؤ ہی ہما سوداگر سیدھی سی بات ہے ہم منڈی میں بگنے والی جنس ہے یہ سارے چور پتہ نہیں وہ بولی کبھی دے کے لے جاتا ہے کبھی یہ بولی دے کے لے جاتا ہے یہ ہو رہا ہے ایسا ڈیلا ہاں بے نم ز ہک بے سیم و زر نم ناس نہیں ان کی آنکھ چاندی سونے کی محبت سے آنکھوں کے چشمے سو کے خشک ہو گئے مادرارا بارے دوش آمد فیصر میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں ابھی یہ, یہ زیادہ یہ تاریخ تو نہیں چلی تھی لیکن روس نے سب سے پہلے انیس سو اٹھائیس میں ایک قانون پاس کیا تھا افقات کے حمل کو انہوں نے جائز قرار دیا تھا رشیا نے جو کی ہیں آج کی انقلابی تبدیلی اس نے ایک تبدیلی تو یہ تھی نا کہ نکاح والا قصہ ختم کیا تھا اور جب نکاح والا قصہ ختم کیا تو اس نے پھر کاری پڑی اب اس کے بعد پھر وہ اتنے حامد ہوئے تو اس سے وہ لڑکیاں جو تھیں انہوں نے یہ کہا کہ صاحب یہ چیز تو مور تصدیق ثابت ہو گئی اس پہ تو پھر دوسرا قانون پاس کیا کہ اسقات حمد لیگلی جائز قرار دیا تھا میں سمجھتا ہوں یہ اس زمانے کی بات ہے کیونکہ اڑتیس تک ہمارے ہاں یہ جو یہ فیملی پلاننگ وغیرہ ہے یہ چیز تو نہیں آئی ہوئی تھی بڑ کنٹرول ہمارے ہاں نہیں آیا ہوا تھا نائیکانٹرا چیکٹریز جتنے عام ہوئے تھے اس معنی میں اسقات عمل کو خیر یہاں اب بھی نہیں جائز قانون تو یہ روس نے جو کیا تھا اس سے یہ متاثر ہوئے تھے بچہ جن میں کیا سینتا بارے یعنی وہ کھانا نہیں چاہتی کرتی کیا ہے وائے بر قومے کے از بیمے سمر می برد نم راز اندام شجر کیا بد قسمت قوم ہے اس لیے کہ پھل نہ لگ جائے درخت کے اندام سے نمی کو چوس دیتے ہیں عورت کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ختم کر دیتے ہیں پہلے جو طریقہ ان کے ہاں تھا وہ یہی تھا نا کہ عورت میں صلاحیت نہ رہے یہ جو یہ تو اب ہے نا یہ چیز کہ وہ مرد کے متعلق بھی یہ چیز کر دیتے ہیں ورنہ پہلی چیز وہی آئی ہوئی تھی کہ می برد نم راز اندھا میں سجا تارے عورت زخمہ از تار کرو اس کی تار سے موسیقی پیدا نہ ہو می کشد نہ جاتا رہا اندر وجود یہ فاتحمد ہے گھر دار شیف سیون آئے رنگ رنگ من بجرد جمرت نگیرم از اب یہ جو نشر کی کاموں کے متعلق اے نقطی دش اصیر آزاد میں نے کہا یہ تو جب مغرب کہتا ہے نا کہ اس کے معنی ہوتے ہیں مٹیریل کانسپٹ آف لائف جس ملک کے اندر بھی ہو میں نے پرٹیکولر ریفرنس سے اس لیے کہا کہ اس دور میں ابھی راستہ کے زمانے تک یورپ کے اندر بھی اتنے زور سے ایز موومنٹ یہ بات جو تھی نا تقاط حمل کی یہ ایز موومنٹ بات نہیں چلی تھی اب تو بہت سے ملکوں کے اندر, اندر انہوں نے اس کو لیگلائز کر دیا ہے ابارشن کو تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ سب سے پہلے نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں روس نے یہ لیگلائز کیا تھا یورپ کے ملک میں ابھی تک اس سے پہلے کہیں نہیں یہ ہوا تھا تو یہ اس زمانے میں یہ چیز جو تھی اس کی بڑی مخالفت ہوئی تھی تو ڈاکٹر غالباً اسی سے متصل ہوئے ویسے جب بھی یہ غرب کہیں گے تو اس کے معنی کسی خاص ملک کی طرف اشارہ نہیں ہوگا بلکہ جیسا میں نے پچھلی دفعہ کیا تھا یہ جو کانسیپٹ آف لائف ہے نا مٹیریلسٹ یہ اس کی طرف ہمیشہ اشارہ کرتے ہیں اور چونکہ مغرب کے ملکوں کے اندر یہ زیادہ توانائی سے پھیلا ہوا ہے اس لیے یورپ کی طرف ہماری نگاہ اٹھ جاتی ہے بقلی رسیر آزاد شا دامن کڑآ بغیر آزاد شا ایک ہی طریقہ ہے آزادوں نے اب یہاں یہ مادوگر آزادی نہ ہوئی دامن کڑ بغیر آزاد شا یہ بات ہو گئی کہ ایک بندش تو یہ ہے نا وا تسم بحبل ہے جبیا اس کو پکڑ لے جی اور پھر باقی دنیا کی ساری بندشوں سے آزاد ہو جائیں تیسری چیز محکمات محکمات عالم قرآن کی ہے عرض مل کے خدا دیکھیں کتنا عرصہ پہلے یہ چیز یہ شخص کہہ گیا تھا تعداد کمار سرگز آدم اندر شرک و غرب بہرے خاصے فتنا ہائے و بر یہ چیز یہاں بھی کہی ہے اور میں یہی عرض کر کے کہ آگے چل کے جو ہم دیکھیں گے نا نظر صفحے کے اوپر بھی یہی چیزیں عرض کے متعلق قیمت آئے بندہ ہو مل کے خدا وہ شعر وہاں بھی آئیں گے یہاں بھی یہ شعر آگئے ہوئے ہیں اور وہاں بھی یہ شعر آئیں گے وہ ہے افغانی کا پیغام ملت روسیہ کے نام یہ یہاں یہ محکمات ش... محکمات عالم قرانی کے سلسلے میں بھی یہ آیا ہے سرگزشت آدم اندر شرک و گھر ایک ہی اثر ہے کی بہر خاکے کتنا ہائے ہر گزر زمین کے لیے یہ ساری بیٹلز بیٹل وار کتنی بھی ہے اس کے لیے یک اڑوسو شوہر ا با ایک دلہن اور ہم اس کے شوہر آتے ہوئے آنکھ سوںگر اور اس کی کیفیت یہ ہے اس وش کی بے ہما ہم با ہما سارے سمجھ میں آگے گاڑی ہوتی ہے وہ کسی بھی نہیں آئی <laughs> ویسے بھی زمین تو بے ہما ہے جب اس کے اوپر آپ ملکیتیں اپنی جماعتیں ہیں تو پھر وہ کہیں با ہما اس کو آپ کرنے کو تیار ہوتی ہے ورنہ وہ بے ہما ہے حقیقت آبجیکٹولی وہ, وہ کسی ایک کی بھی نہیں ہو سکتی سو نہیں پیدا ہوتا یہ تو اور صرف لیگلی اس کو اپنی بنا لیتے ہیں نا ورنہ انٹری لیگلی تو وہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی تو والی پیدا نہیں ہوتا اچرو ہائے او ہما مکرو فنس نہ ازانے تو نہ از آنے, آنے منس وہ ملکیت ہو ہی نہیں سکتی کسی کی نہ تیری ملکیت نہ میری ملکیت ڈرم سازد بات تو ہی سنگ و حجر یہ پتھروں کی اور یہ مٹی کے ڈیلے جو ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے وابستہ ہو جانا یہ تو بڑی ذلت ہے انسانیت کی زر ٹو ڈر سفر یہ تو جانے کی جو ایک مقام کے اوپر آ جانے والی ہیں اور تیری زندگی جو ہے وہ تو یہ تفائی منازل نہ کرتی ہوئی آگے چلی جاتی ہے تو اس لیے اگر تو اپنی جڑوں کو کسی زمین کے پرٹیکولر زمین کے اندر وابستہ کر کے لٹ جائے گا تو پھر تو, بھی تو حضر, حضر میں ہو جائے گا مسافر نہیں رہے گا اور زیر زندگی جو ہے وہ تو چلنے کا نام ہے جنے رواں ہے اختلاف خوفتا ہو بیدار پیس تو جاگنے والا یہ سونے والی زمین تم تم دونوں کے اندر ریلیشن آپس میں کیا ہو سکتا ہے ثابت ورا کار با سیار چیز یہ ایک مقام کی اوپر ثابت تو صحیح تم دونوں کے اندر آپس میں تعلق کیا ہو سکتا ہے ہت زمیر جرم متا ماں نگو یہ قرآن میں یہ ہے میرا کن سے لرد مستقل بتاؤ نے کے معنی یوٹیلیٹی کے ہوتے ہیں لرجی کو مان میں نہیں آیا سر متا کے ملت تو خداسی ہے للہ ہے ناس سماوات بلحر لِلہ ہے یہ راستے بلحر جہاں بھی انسان کے متعلق آیا اسے متا کا ہے اور ویلیو اس کی متا کی ہمیشہ یوٹیلیٹی ویلی ہوتی ہے بلکہ یہ تو ہی نہیں سکتی متا کے لفظ کے اندر یہ چیز نہیں ہے فائدہ اٹھانا متا ہے بے بہ مفت مفت اب جو چیز استعمال کے لیے ملی ہو اور مفت ملی ہو اس پہ ثابت ہو کے مالک بن جانا یا اس کو فروخت کر دینا یعنی استعمال کے لیے شاید جو ملی ہو فروخت کے مانی کچھ نہیں اور جو مفت ملی ہو اس کی قیمت کسی دوسرے سے لے لینا اس کے مانے کیا ہے بے خدایا نقطۂ از من پذیر رزق کو گور از وے ببیر اور <laughs> تو اسٹاک ہے تو مو او نمود اپنا مقام تو دے تو اس زمانے میں تھا جب ابھی زمین بھی وجود میں نہیں آئی تھی تجود دو او نم بے وجود تیری تو پرسنالٹی ہے اور اس کی پرسنالٹی کچھ نہیں ہے تو اس کے پیچھے اپنے آپ کو ہنگام کرتا ہے تو اوقاب چائے سے اطلاق شا بال درد کچھ بےکش آؤ پاک افوام ہے ان لطیف فضاؤں کے اندر بال کشائی کر یہاں سے اوپر عمر رہا خاک سے پاک ہو گیا اور یہ ہے دات میں الرض اللہ ظاہر بڑا بلا مشیر یعنی قرآن میں اب یہی ہے نا الرض اللہ تو یہ ہمارے یہاں شریعت والے یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے جی مانوی طور پر تو یہ درست ہے کہ عرض اور مافص سماوات ود ارض خدا کا ہے لیکن اس کی جو ظاہری حیثیت ہے زمین کی جو انسان کی اس اعتبار سے یہ انسان کی ولپ ہو سکتی ہے یہ آپ کے یہاں شریعت کا مسئلہ ہے اتنا حصہ جو ہے الرز اللہ یا للہ معاف سماوات وند وہ کہتے ہیں یہ مانوی حیثیت ہے اس کی تو مانوی حیثیت کے بعد پھر جب یہ چیز ہمارے یہاں ہم معاشرے میں آئے گی تو ظاہرہ طور کی اوپر پھر اس میں ملکیتیں ہو جائیں گی تو کہتے بات میں الرجن اللہ ظاہر است. ہر کے ہی ظاہر نہ دیند کافر بات بھی جو بندہ ہی نہیں آگا جناب موکم واپس ہے نا یہ عالم قرآن کے محکمات اس لیے اس نے محکم بات ہی ظاہر و کافر کاغیر اب جیسا کہ میں نے ان خطبوں میں اپنے درسوں میں یہ بتایا ہے قرآن اس کو شرک سری کہہ رہا ہے بلا کام کا لمح ان چیزوں کی ملکیت میں کسی دوسرے کو شامل کرنا کہ جس کو خدا نے اپنی ملکیت کہا ہے یہ اندازم محدود ہے ہم سب بنا دینے ہیں شرک ہے یہ کفر ہے یہ منا گوئم در گزر ااپ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو رابانیت کرنا جنگلوں میں چلا جا یہ مکان چھوڑ دے اور زمینیں چھوڑ دے دولتیں دولتیں و جہانے دانا دانا گہورا کا اس کائنات کی بستیوں سے بلندیوں سے ہر جگہ سے اپنے لیے جتنی چیزیں تھے فائدے کی ہیں چن لے ان کو ایک خدرا بکو طارش وزن لور خود گیرو بر نارش وزن اس کائنات کو متخر کر یہ تیرے لیے تبیا تصویر بنائی ہوئی ہے اپنے اندر سے ایک جو قوت ہے انسانیت کی اس کو باہر لا اور اس کی حرارتوں کے اوپر اس کو ڈال دے اور ان کو متخر کر لے اپنے لیکن آج طریقے کے ہی بے جانا سننت راشنے یہاں جائز نہیں ہو سکتے خدا کے ساتھ اور خدا تراشنے شروع کر دے یہ بات ملا کا جو علود اللہ ہے کیا بات ہے سر عزتری حاضری جو ہے عزت حاضری بے جانب بر مراد خود جہان نو ترا یہ جی ٹھیک ہے فرومپریمیٹیو ایج جی چلی آ رہی ہے چیز اس جہان کی کہ ملکیت ہے زمین کے سرکسموں کے اوپر کہتا ہے کہ اب اپنے انداز کی اوپر اب برمراد خی برمراد خود اپنی منشا کے مطابق ایک نئی دنیا کو وجود ملا جس میں کوئی کسی کا محتاج نہ قسم باشد باشندر جہاں قسم کس نئے سرے مبھی نسو بس دل برنگو ددے ان کو مسخر کرے ان کے تو آنے نہ ہو جائے دل ہری میں او جز با او مدے وہ تو خدا کا حریم ہے اسے تو اسی کو دے اس کے سوا کسی اور کو اسے نہ دے مرد بے دے مرگو دے گور کفن میرے ہاں ورگ لکھا ہوا ہے مرگ ہے اصل میں مرد میں مرگ ہے مرگ میرے ہاں برگ ہے مرگ ہے مرگ ہاں برگ ہے نہیں اصل میں یہ مرد نے بے مرگو بے گورو کفن وہ کیسا ہو تمہیں بتائے موت کے بغیر گورو کفن کے بغیر بھی ایک موت ہوا تھا یعنی ڈیتھ بھی نہیں ہوتی اس میں نہ گور ہوتا ہے نہ کفن ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود انسان زندہ نہیں ہوتا مردہ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے جدن ڈر بک رہا ہو مرد نے دے مرگو بے گورو کفن <laughs> کا ہے لیکن گم شدن در نکرا ان کے تعدے ہو گیا تو پھر انسان یہ تو ختم ہو جاتی ہے چلتی پھرتی ایک لاش باقی رہتی ہے ہر کے ہر سے لا ہز بر کند ہر میرا گم بخی شدر کند اس کے اندر جذب ہونے کی بجائے وہ ان کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور یہ جل کرنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہ آپ آدمی کر لیتا ہے فخر جورو رقص اڑیانی پیاز اس کا نام فخر نہیں ہے پکڑے نہیں پہننے پھول کا رہنا ہے وہ مولانا روم کے جو یہ ساتھ ہے روم سکا گیا اس کو رقص وہ جو ڈانسنگ دردیش ہوتے ہیں بیٹا اس کا نام تھوڑا ہے فخر بھول گیا ہے کہ یہ سادہ کھڑا ہوا فخر جقوانی کو جا فخر سلطانی کو جا کیا بات ہے بھوک فخر سلطانی یہ سارا کچھ مستخط کرنے کے بعد پھر جب اس کے کھڑا ہو تو کے اندر پانچ پیبند لگے گی اس کا نام ہے سا یعنی ان کے اوپر سوار ہوا ہوا ہو مستقد نہیں ہو گیا ہوا ان چیزوں کے اوپر ان کے اندر جذب نہ ہوا ہوا وہ سلطانی ہے روای نہیں ہے اگلا موقع حکمت خیر کثیرہ یہ قرآن کے اندر ہے وہ مینگو تل حکمت آدوتیا خیرن کثیرہ جس کو علم دیا گیا ہے سمجھ لیجیے کہ اس کو خیر کثیر دیا گیا ہے قرآن نے کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ استعمال کیا ہے اقبال اسے علم کے معنی میں استعمال کرتا ہے عقل کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے یہ خیر کثیر ہے گفت حکمت راہ خدا خیر کسی کوئی جو ابھی معنی نے آئے طرح ہر خدا ای خیر راہی بغی علم حرف و فوت را شر بحر واہ واہ واط کر جاتا ہے ہر کو یہ بالو کرے جبراہی عطا کر دیتا ہے کاتی گوہر ب نہ گوہر بہت راہ بر او دے اصما تسکر کا دشمے نہیں مہر بر کندنگاہ واہ آسمانوں کی بلندیوں کے اوپر جاتا ہے سورج کی آنکھ سے نگاہ کو چرا کے لے آتا ہے سورج کی آنکھ سے نگاہ کو چرا دیں تخیڑ کے لیے بار کندر سے چراتا نہیں ہے اخیر کے لئے آتا ہے نسخہ اُسہ تقسیر کل علم کا نسخہ بستا تصبیر تقدیر کل آہ آہ ہ بڑا غلام دہ یہ شخص بڑا ہی غلام دہ وہ یوں ہے جیسے سیلاب کی طرح زین میں آتے چلے جاتے ہیں الفاظ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں نہ اس کو فکر کے نیچے تلاش کرنی پڑتی ہے نہ اس کے لیے ایکسپریشن کے لیے الفاظ بھی کے سے وہ اورد لانی پڑتی ہے آمد ساری لیے اب دیکھیے نا ایک مسرا بستا ہے تدبیر وہ تدبیر کل سارا مسئلہ حل کر کے رکھ دیا سال مجب وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس یہ علم نہیں ہوتا ہے. جتنا علم آتا چلا جاتا ہے وہ اپنی تقدیریں جو ہیں اس کی تدبیر کے ساتھ وابستہ ہوتی چلی جاتی اب تدبیر تقدیر کو ایک مصرے نے کس خوبصورتی سے لایا ہے یہ سب دشترا گوئل ہوبابے تھے بے حد یہ ہوئے ہیں نا پانی تمام دشونے کے نکال چشمے تمہارے اس نے تو سونا اگلا ہوا ہے سارے یہ ارب کے دچ کے ساتھ دشمرا گوئل ابابے دے بے حد بحرا گوئل فرابے دے بے حد خشک ہو جا خشک ہو جاتا ہے پہلا سے کہتا ہے کہ پانی پانی نکال دیتا ہے بڑی قوت چشمے او بر وار دا دے اس یونیورس کے اندر جتنے بھی یہ چینجز مختلف اسٹیٹ جس کی کنڈیشن بتی رہتی ہیں ان کے اوپر اس کی نگاہ ہوتی ہے تا قائن اور یہ اس کا مقصد ہو گیا یہاں جی پہ اتنے میں نہیں آ جاتا ہے واردات کے اوپر تو نگاہ رکھتا ہے جتنی چینجز ہوتی ہیں لیکن جو ریالٹی الٹیمیٹ ہے کائن آپ کی اس کو دیکھنے کے لیے چینجز کے اوپر نگاہ رکھتا ہے آپ دیکھیے کہاں سے کہاں ساتھ پہنچا جا جاتا ہے دن اگر